الشيطان القديم بسم الله الرحمن الرحيم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فتقوا فتقطعوا امرهم بينهم زبر كل حزب بما لديهم فرحون فزرهم في غمرتهم قطاحين بلا شبا یہ تمہاری ملت ایک ہی ملت ہے اور میں تمہارا رب ہوں تم مجھ سے ہی ڈرو بعد میں لوگوں نے اپنے ان معاملوں میں اختلاف کیا اور فرقے بنا لیے اور ہر فرقہ بیمار لگئی جو اس کے پاس کچھ باتیں ہیں اسی پر خوش رہتا ہے فضر ہم فی غمرت ہم اے نبی آپ ان کو چھوڑ دیں ان کے ان بے ہوشیوں میں ایک وقت تک ایا ثبول کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ انما نمتوہم کہ ہم ویسے ہی ان کو خوب مال بھی دے رہے ہیں اولاد بھی دے رہے ہیں اور بھی خوب بھلائیاں ہم ان کو ویسے ہی دے رہے ہیں یہ سمجھتے نہیں ہیں ان کا کوئی مقصد ہے ان بھلائیوں کے دینے کا مقصد ہے کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ امبیا علیہ وصلاط والسلام کو حکم ہوا کہ پاکیزہ چیزیں کھائیں اور نیکامال کریں اس سے اوپر کئی امبیال مسلاط علام کا ذکر ہوا نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور پھر سموت صالح وغیرہ کئی پیغمبروں کے ذکر کے بعد آخر میں فرمایا کہ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اچھے اعمال کرو رزق حلال استعمال کرنا صاف ستھرا کھانا اور تھوڑی کم مقدار میں استعمال کرنا یہ نیکی کے لحاظ سے بہت مفید ہے بہت زیادہ کھانا صحت کے لحاظ سے بھی مزے ہے اور پھر بندے کو جاگ بھی نہیں آتی وہ نیکی بھی پھر نہیں کر پاتا علامہ علام بابا شیخ سازی کہتے ہیں نا در و خالی دار کہ دروں نور معرفت بھی نہیں کہ تھوڑا سا پیٹ کا حصہ کھانے سے خالی رکھ کہ اس میں اللہ کی معرفت کا نور آ جائے تو کھانا حلال کا ہو اس میں بہت زیادہ اثر ہے اس کا نیکی اور تقررے کے ساتھ رزق حلال کا بعض بزرگ اللہ ایسے گزرے ہیں ہیں بھی موجود بھی ہیں کہ اگر انہیں پتہ نہ چلے کہ رزق کیسا ہے جو ہم نے کھایا ہے تو کھانے کے بعد فوراً ان کو طے ہو جاتی ہے الٹی ہو جاتی ہے اور اپنے اپنی امام کی کوالٹی ہے بعض کا رزق صحیح نہ ہو تو اس میں سستی چڑھ جاتی ہے پیٹ خراب ہو جاتا ہے طبیعت خراب ہو گئی ہر لحاظ سے بات ہے تو بات یہ ہے کہ یہ دو تین چیزیں ہیں ان کا انسان کو بہت خیال کرنا چاہیے ایک کھانے کی کوالٹی کے لحاظ سے اچھا صاف ستھرا کھانا ہو دوسرا یہ کہ رزق حلال ہو اور تھوڑا مقدار میں کم رکھے صحت روحانی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے جسمانی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے نیکی کی طرف توجہ ہوتی ہے آج کے سبق میں فرمایا انبیار مسلات و سلام جتنے گزرے ہیں سارے انبیا عضرت عالم السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب سلام کا سلام اصول دا ایک, دا ہی ایک ہی ہے اللہ وحب لا شریک ذات کی بہدانیت دا دا نیت دا نیت کا اقرار دا دا دا آخرت دا کا دا ماننا حساب و کتاب کا ماننا اور اللہ کے ساتھ شرک نہ ٹھہرانا انبیاء پر ایمان لانا سب انبیاء کا اصول دین ایک ہی ہے کوئی اختلاف نہیں ہے جو اختلاف ہوا وہ تھوڑا بہت کوئی فروئی مسائل میں اختلاف ہے تو فروئی مسائل کے اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اللہ نے موقع مال کے لحاظ سے کسی کی نمازیں تھوڑی تھیں کسی کی زیادہ تھی انبیاء نے فرقے نہیں بنائے فرقے بنتے ہیں اصول دین میں اختلاف سے فرو کے اختلاف سے فرقے نہیں بنتے اور اگر کوئی فروئی مسائل کے لحاظ سے فرقے بنائے تو بہت بڑا جاہل ہے مثلا سب احما نے لکھا ہے کہ رفع یدین کرنے والوں کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے رفع یدین نہ کرنے والوں کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے دونوں ٹھیک ہیں آپس میں دلائل کے لحاظ سے کوئی کس کو بہتر سمجھے آمین اونچی کہنے والوں کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے اور دل میں آمین کہنے والوں کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے ان باتوں کی وجہ سے اگر فرقے بنا دیے جائیں تو یہ حالت ہے تو کوئی ایسی بات جن اما نے اختلاف کیا وہ اما خود کہتے ہیں کہ یہ کوئی اختلاف نہیں میں بتا چکا ہوں امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفا رحمہ اللہ تعالیٰ کے نظار پہ گئے کوفہ میں کوفہ میں جامع مسجد جو امام اعظم اسی نام سے جامعہ مسجد امام اعظم ابو حنیفہ احم اللہ کے نام سے مسجد ہے ساتھ مزار ہے تو مدرسہ وغیرہ امام شافی جب امام اعظم ابو حنیفہ احم اللہ تعالیٰ کے مزار پہ گئے ان کی مسجد میں نماز پڑھی تو رفع ادین نہیں کیا صاحب جو شاگرد وغیرہ گئے تھے انہوں نے کہا رہا تھا آپ ہمیں رفع ادین کا درخت دیتے ہیں تو آپ نے آج یہاں رفع دین نہیں کیا تو بتایا کہ رفیدین ایک مستحک بات ہے میرے نزدیک کرنا بہتر ہے ان کے نزدیک نہ کرنا بہتر ہے تو یہاں اکثریت حنفیوں کی ہے تو میں رف دین کرتا تو ان کی دل شکنی ہو جاتی کوئی ایسی بات تو نہیں تھی اس لیے رف ادین نہیں کیا یعنی جن ائمہ کا آپس میں ان مسائل میں اختلاف ہے وہ اس کو کوئی فرقہ واریت کی شکل نہیں دیتے بس ایک علم اختلاف ہے تو بعد کے لوگ اگر ان تھوڑی تھوڑی باتوں کی وجہ سے فرقے بنا لیں تو جہالت کی بات ہے فرقہ جو ہوتا ہے وہ تو ایک فرقہ جو ہے, جو ہے صحیح ہے قرآن سنت کے مطابق ہے وہ مسلمانوں کا فرقہ ہے اور دوسرا فرقہ وہ پھر تو اسلام سے جو دور ہے وہ فرقہ ہوتا ہے کوئی رب کے علاوہ کسی اور کو مشکل پشا سمجھے فرقہ ہے یہ اور فرقہ اضانا ہے کوئی انبیاء کو نہ مانے یہ غلط فرقہ ہے وہ فرقہ زانہ ہے جو فرول مسائل میں آپس میں اختلاف ہو جائے یہ کوئی فرقے کی بات نہیں ہے اور اگر کوئی اس کے اوپر خام ہاں اپنا وقت تقریر میں ضائع کرتا رہا یوں کرتا رہے مزید بات ہے جب آخر میں بات یہ ہے کہ امین اونچے والے کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے اور سرن والے کے پیچھے بھی ہوتی ہے کرنے والے کی پیچھے بھی ہوتی ہے نہ کرنے والے کے پیچھے اس کے اوپر خام خام وقت کرنے کا کیا مطلب ہے یہ مطلب تو کوئی نہ جائز نجائز کا اختلاف ہو تو پھر فرقہ بنایا جائے فرقہ بنتا ہے اصول دین میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے اصول دین کیا ہے آمن تب اللہ ہے وہ ملائکتی ہی وہ کتبی ہی وہ رسولی ہی وہ و شر من اللہ تعالی اس میں اختلاف نہیں اور جدا ہو گیا تو فرمائے ہی امت یہ جو اللہ نے پیغام بھیجے پیغمبروں پر یہ ایک ہی ملت ہے. ایک ہی جماعت ہے اور تمہارا رب اللہ فرماتے ہیں تم سے کرو لوگوں نے آپس میں اختلاف کر لیا ٹکڑے بنا لیے اور عجیب عجیب نظام ہوا اور عرب میں بھی فرقے ہیں تھوڑے تھوڑے ہیں ہم عجم نے تو کچھ زیادہ ہی بنا لیے ہیں وہ اپنی جہالدگیوں میں سے اس طرح کی ہر کوئی اپنے اس مسلک کے اوپر خوش ہو رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں دوسرا غلط ہے میں ٹھیک ہوں دوسرا غلط ہے اور جیز نجیز سے پہلے کوئی فتح ہی نہیں ہوتا فرق جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے اصولیں بھی ایک بنیادی چیز ہے اللہ بہت, بہت, بہت شریک ذات ہے اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے تمام پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں اب, اب عبادات معاملات معاشرت اخلاقیات سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عصب کے مطابق بنانا ضروری ہے ضروری اب ان کو تھوڑا دھیل دے دیں مولت دے دیں یہ اپنے اس بیہوشی میں ایک وقت تک رہیں اب ان پر کوئی سختی آ جائے گی موت آ جائے یا عذاب آ جائے یا آپ کو جہاد کی اجازت ہو جائے تو اس کے بعد ان کو ہو سکتا ہے سمجھ آ جائے بار بار مسل وسل تو تبلیغ میں بات سمجھ میں نہیں آتی پیسے لے کر تبلیغ کرو تو لوگ کہیں گے باجیو کیسا مودبی صاحب ہے یہ پیسے لیتا ہے تو پھر تبلیغ کرتا ہے پیسے لے کے کیا تبلیغ ہوتی ہے بھائی مفت تبلیغ کے لیے جاؤ تو لوگ کہتے ہیں وہاں لوگ ہیں یہ مفت تبلیغ کے لیے آتے ہیں ان کے در بار کوئی نہیں ہے ان کو امریکہ پیسے دیتا ہوتا ہے بندہ جائے کدھر پیسے کے لوگ بازو مسجد کے لیے لوگ جمع کر کے پیسے نہیں لیتے ہیں آپ سے تھوڑا سا مسجد میں آ جاؤ بعد سے ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے یہ بہت تبلیغ کرتے ہیں ان کے گھر بار ہی نہیں ہے بندہ جائے کدھر مفت کرے تو بھی گرفتار پیسے لے تو بھی گرفتار تو ہے نبی آپ کو مولت دے دیں چھوڑ دیں یہ اپنے سرگردان میں جو بے ہوشی میں ہے نا یہ مگن یہ تھوڑا سوچ لیں اندامان بھی من مالے مبنی یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم ان کو باغات دے رہے ہیں مال دولت دے رہے ہیں اولاد دے رہے ہیں خوشی سکون دے رہے ہیں اور بھلائیاں دے رہے ہیں یہ ویسی مفت یہ کوئی بڑے ولی بلی ہیں کہ ان کی فضیلت میں نعمت بلائیاں ہم دے رہے ہیں یہ سوچتے نہیں ہیں وہ کیوں دیں گے کون دے رہا ہے کوئی مقصد تو ہوگا اس لیے ہم دے رہے ہیں تو ہم ان سے پوچھیں گے آپ ان کو تھوڑی مہلت دے دیں چھوڑ دیں سنگ ہم ان کو ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں ہر طرح کی فلائیوں کی فراہمیاں دے رہے ہیں اور یہ کوئی ولی اللہ نہیں ہے کہ بطور کرامد کے چیزیں مل رہی ہیں یہ امتحان ہے ان کے لیے انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اولاد والے ہیں ہمیں آزاد نہیں ہوگا بہت بڑا خطرناک مور ہے دوستو رزق کی فراوانی نعمت کی فراوانی اپنے اوپر جو فٹ کرے انسان کہ میں اللہ کا مابوبی تو ہوں نہ تبھی تو مجھے رزق زیادہ دیا گیا ہے یہ خطرناک بات ہے دیکھو رزق کی فراوانی ایک نعمت ہے اور غربت بھی ایک نعمت ہے بس اللہ غربت کی نعمت سے بچائے ہم کمزور ہیں مناسب رزق اللہ تا کرے لیکن یہ امتحان ہے اور یہ سوچے انسان جس صحت اللہ سب ہونا یہ سوچے نہیں کوئی ہے ہم ان کو خوب دیتے جا رہے ہیں مال اولاد اور بلائیاں یہ کم از کم سوچے ان نعمتوں کے بارے میں حساب ہوگا سمے